بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تل کا آیا تل قبنی وہ کتاب مبین تاسین یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں ہدع وب مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے الدین بلآ يُوقِنُونَ وہ جو نماز پڑھتے اور زکوۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں ان لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آخر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 اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں اور تم کو قرآن خدائے حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے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 من ومن حولها رب جب موسا اس کے پاس آئے تو ندہ آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے یا موسا انہو ان العزيز الحکیم اے موسا میں ہی خدا غالب و دانا ہوں وہ الق فلم يا کا لا تخ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 إنهم كانوا قوماً اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو بے عیب سفید نکلے گا ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں فرآن اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں فلم دا سے روم جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں کہنے لگے یہ سریح جادو ہے وہ جہادوہا وسطا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 وحشر جنوده من الجن والانس فَهُمْ يُوزَعُونَ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے گئے تھے ادا النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا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 کولیانی انشکر کلتی انتا والا والد والا والد مسالیہ تو وہ ابنی بے وحمتی کفیا کا سالحین تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے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 اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہد ہد نظر نہیں آتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے لو ادو ادب شدید بسل میں اسے سخت سزا دوں گا یا زباہ کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل سریح پیش کرے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدھ ہدھ آموجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں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 و ج قوم و زن شی قو آئی قو آمال میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے عامال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے پس وہ رستے پر نہیں آتے اللہ یسجدو للہ اللہ یفرجو الخبع فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اور نہیں سمجھتے کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے کیوں سجدہ نہ کرے خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے قال سننظر ام من سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے اذ إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے پھرا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں المل این ال کریم ملکا نے کہا کہ دربار والوں میری طرف ایک نام ایک گرامی ڈالا گیا ہے ان سلیمان و انہو بسم اللہ وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ مسلمین بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متیو منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ یا الملع افتونی فی امری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 مرسلهٌ اليهم بهديه فنعوره بما يضجع المرسلون اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں فلما جاء سليمان قال اتومدونني بما دين فما جب کاسط سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنے توحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے صاغرون ان کے پاس واپس جاؤ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 قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں مالکہ کا تخت میرے پاس لے آئے قبل جنات میں سے ایک قوی ہے کل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں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 مَا وَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ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 قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ سُلیمان نے کہا کہ مالکہ کے امتحانِ عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو دیکھیں کہ وہ سوج بوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتی فَلَمَّا جَاءَ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 اور ہم فرما بردار ہیں وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ اور وہ جو خدا کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی سلمان نے اس کو اس سے منع کیا اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قواريد قالت رب إن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 عند اللہ بل انتم قوم تفتنون وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں سالے نے کہا کہ تمہاری بد شگونی خدا کی طرف سے ہے بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے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 وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی فانظر كيف كان عاقبة مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ دم أَجْمَعِينَ تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا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 سو جو میں ان لوگوں پر برسا جن کو متنبع کر دیا گیا تھا برا تھا قل الحمد للہ علی عباده اللہ خیر ام ما کہہ دو کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا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 اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے یہ سب کچھ خدا کرتا ہے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہر گز نہیں مگر تم بہت کم غور کرتے ہو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 قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے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 کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں قل سیرو فیل ارض فن انظرو کیف کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا قُلْ عَسَاءً يَكُونَ غَبِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ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 ورحمت للمؤمنین اور بے یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے ان ربک یقضی بینہم بحکمہی وہو العزيز العلیم تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب اور علم والا ہے فتوکل على الله ان تو خدا پر بھروسہ رکھو تم تو حق سریح پر ہو لا تسمع ولا تسمع اذا کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو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 اور وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّبُهُمْ أَنَّنَّا سَكَانُوا بِآیَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا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 اور جس روز ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکزیب کرتے تھے تو ان کی جماعت بندی کی جائے گی ام ماذا علم تام یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے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 تم کو تو انہیں اعمال کا بدلا ملے گا جو تم کرتے رہے ہو انما ان اعبد رب هذه انہ بلدی و لہو كل شيء و كل کلو شعی ان امر من المسلم کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں